جدا من دے ہر ہوا نہا بدبویا ناشی ہگا بدبو گردی سبب دُساد کر دی بلکہ سبب تھن فرد غیر میں دا دام واسط پہ کیے دے وجہ شارے من کر رسول اللہ احترف یہ سڑے جسڑے فلو ہی کی ہندین نے جدا نہیں کی او سا باسی نہ بڑاس بدبوئی دا ہوا اگا پتگے وہ کے واقعشی روح کی بےد جدا قبول آؤ پی ہے آپ کے ساری دیو چیز کیا دفار دو, دو راضی بدبوئی شراب اور سبب دو پنیرواد بھی آو دو آو دو جنب جنب تا شراب نہ شرے فشربا ویس کری تناسب دے باب مر شراب جی و شری با دا دا آدت سلام سراجی آدت سرام سرف سراس آدت نبی ردم ناوی رہا سر تناسب راجی و شری با ویش کر تنا وا من آئی میری کر چی طرف بانے چوکر نبی داغے نباد پہ جانا شروش نبی اسلام جرخ نوانز میں سباب واحد ورزا پرشاد پرشاد اگتے سب جہدل پکارچی میں وانی بانی کجور میںاڑو کے میں گزار کروہ کی میں نہ چھوڑے چاڑو کے نواور کے آج باہر اس میں صبح پرساد کرمی اور جامع کولا دعا ویری اور لہم فی مار دہم من کر اللہم بارک لہم. نا دا دعاو اللہ دو اللہ بار لو مار دکھ اور جتنا کری دی ماحول تو بادرواد گرا دی کی راضی کتاب رات میں کار مند رابطی صاحب کو روٹی اکھڑا دا ڈاک مرغی تم بدلاور کے دعا لو کے دعاخ اور چیچا کے تو آم اکھڑا داخ نہ وہ اللہ ترکر دوام داد اللہ مبارک ہوں فی مار لوں پھر رہوں ہوں